ودینت قبل عیتم علیکم تو بِمَا والمل قبیر اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا چاہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا مسلمانوں تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب با خبر ہے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے حکم بیان کیا گیا ہے جو ظہار کرنے کے بعد اپنے فعل پر نادم ہوتے ہیں اور جمع کر کے انہیں دوبارہ اپنے لیے حلال بنانا چاہتے ہیں ان پر جمع کرنے سے پہلے واجب ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کریں اور اگر یہ میسر نہ ہو یا اس کی قیمت زیادہ ہو تو مسلسل دو ماہ کا روزہ رکھیں اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں امام احمد ابوداود طبرانی اور بحقی نے یوسف بن عبداللہ بن سلام سے اور انہوں نے خولا بنت صالبہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کی قسم صورت المجادلہ کی ابتدائی آیتیں میرے اور میرے شوہر اوس بن سامت کے بارے میں نازل ہوئی تھیں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ پھر قد سم اللہ سے عذاب العلیم تک چار آیتیں نازل ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں اوس کو ایک غلام آزاد کرنے کو کہوں تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے تو آپ نے کہا پھر وہ مسلسل دو ماہ کے روزے رکھیں تو میں نے کہا اللہ کی قسم وہ تو بوڑھے ہیں روزہ رکھنے کی ان میں کہاں طاقت ہے تو آپ نے کہا پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو ایک وسک کھجور کھانا کھلائیں الحدیث آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا ذالکلتمنو لِتُؤْمِنُوا و وَرَسُولِهِ یعنی زہار کا حکم اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے حکم پر عمل کرو اس لیے کہ ایمان اعتقاد قول اور عمل تینوں کے مجموعے کا نام ہے